بسم اللہ صحیح و رحمد ورث اور باقی تمام ورث جو کہ بندہ آخر کے دروس سنتے ہیں آج سے اتوار ہونے کے حوالے سے ہمارا سلسلہ درج جو ہے اصول اعتقادیہ میں سے ہاں جی کتاب عقائد نباشیہ صعن و بنداقی نے تحریر بچوں کو طالب علموں کو اور عوام کو رواشی عقائد سمجھنے میں آسانی کے لیے ہمارا عقائد کو سوال اور جواب کی شکل میں مختصر سوال جو میں پیش آیا یہ کتاب چار تحریر ہوئی تھی تو اس میں درس نمبر چار میں کتاب کے متن قابلوں کو پڑھ کے سنا رہا تھا کیونکہ ایک تفصیلی بحث پہلے ہو چکا تھا اب یہ کتاب ان لوگوں کے لیے بھی قابل استفادہ ہو جو دیکھ کے نہیں پڑھ سکتے ہیں تو وہ ایک دفعہ سن لیں سن کر بھی اس کتاب کے مندرجات سے کم ہوئے شاگاہی حاصل کریں تو سلسلے سوالات میں سے سوال نمبر نو پہ ہم پہنچے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات ثبوتیہ وہ صفات جو اللہ میں ہونا چاہیے اللہ کو رب ہونے کے حوالے سے وہ بیان ہو گیا اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو ہے صفات ثوتیہ میں سے ایک جو صحت واجب الوجود ہے اور یہ بہت اس کتاب کے صفحہ نمبر تیرہ سے شروع ہوتا ہے اس کے اشتدا سے تو سوال یہ ہوا ہے سوال نمبر نو اللہ کے واجب الوجود ہونے کا کیا مطلب ہے یعنی واجب الوجود یعنی ایک ایسی ذات ہیں جس کا اس کائنات میں ہونا لازم اور واجب ہو ایک ذات جو ہے اس کا وجود لازمی اور واجبی ہو ایک ایسی ذات کا وجود جس کو کسی نے پیدا نہ کیا وہ بھی ذاتی ہی موجود ہو اور اس کو کسی نے پیدا نہ کیا ہو ہاں جی اور وہ تمام کائنات کے ہر شے کا پیدا کرنے والا ہو لیکن خود کو کسی نے پیدا نہیں کیا ہو. اس کے اندر جتنے کمالات ہیں ہاں جی؟ وہ سب اس کا اپنا ذاتی ہو اور وہ ہر قسم کے نقص اور ایپ سے پاک ہو ہاں ایک ایسی ذات کا ہونا لازم اور واجب ہے اس کے بغیر اس کائنات کے تسلسل ممکن نہیں ہے تو اسی سلسلے میں اسی سوال کے جواب کو سمجھنے کے لیے اس سے پہلے ایک سوال ہوا تھا آپ لوگوں سے اور کسی نے سوال کے اس کو بندہ نے جواب دیا تھا یہ سوال بندہ نے شروع شروع میں بھی کے بعد میں کیا تھا کہ ایک سادہ سا سوال کہ انڈا پہلے پیدا ہوا یا مرغی ہاں جی تو یہ سوال صرف انڈا اور مرغی کے بارے میں نہیں ہوتی ہے درخت لے پیدا ہوئے کوئی بھی درخت میں آم کے درخت درخ پیدا ہوئے یا اس کی گسلی پہلے ہاں جی اخروٹ کا درخت پہلے پیدا ہوا یا اس کا خود اخروٹ کا پھل ہاں جی اسی طرح جو ہیں ہر موجود کے بارے میں یہ سوالات اٹھتے ہیں خود آدم علیہ السلام میں آدم پہلے پیدا ہوئے یا اس کا بیٹا تو اسی طرح ہر شے کے بارے میں یہ سوال اٹھتی ہے تو ان تمام سوالات کا جواب جو ہے سمجھنے کے لیے کہ جو ہے تمام عدیئن الہی اور انبیاء علیہ السلام نے ہمیں یہی تعلیم دے دیا اس کائنات کے اندر خو سب نے کہا قولا الہ الا اللّہ تو لےو کہو سب ایک اللہ ہے اس کے سوا کوئی عبادت کرنا نہیں اس حقیقت کا اقرار کرو یعنی اس کائنات کا ابتداء اس ذات سے ہیں ہاں ایک وقت تھا وہ ذات باری تعالیٰ قلعہ تھا اور کوئی موجود نہیں تھا صرف اللہ تھا پھر اللہ نے اپنے ظہور چاہا تو اس نے کائنات کے ہر شے کا ایک ایک جوڑا خلق فرمایا اور اس کے اندر جو ہے ایک تسلسل اور اپنی بقا اور وجود کا نظام ڈالا اور یہ نظام ابھی تک چل رہا ہے تو اس اصول کے تعداد اللہ نے اب مرغے پہلا خلق کرے انڈا پہلا خلق کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن بظاہر دیکھنے اللہ نے مرغے کو ہی پہلا خلق کیا اور اس مولی کے اندر جو ہے اپنی بقا اور اپنی اپنی بقا انڈے کے ذریعے سے ایک بعد گر تسلسل کا سسٹم ڈالا جس طرح آدم علیہ السلام کو فرمایا پھر اعظم سے جو ہے وجود انسانی بقا کا نر و نر و مادہ کی تحریک کے ساتھ اس کی بقا کا سلسلہ پیدا فرمایا ہاں جی جو عدیان علیہ کو مانتے ہیں وہ ایک وضاحت واجب الوجود کو ایک ایسی ذات جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا اور وہ کائنات کے ہر شے کا پیدا کرنے والا ہے ایک ایسی ذات کہ اس کا ہاں وہ اپنی وجود میں یکتا ہے اس کو کسی نے خلق نہیں کیا وہ تمام اشاء کا خالق ہے کائنات کے ہر شے کا صغیر و قبیر چھوٹے بڑے ہر چیز کا تو اس اس عقجے کو ماننے والے کے لیے کوئی مشکل پیش نہیں آتے ہیں لیکن جن لوگ اس حقجے کو نہیں مانا تو وہ لوگ اب انسان کیسے وجود میں آ گیا اور حیران ہو گیا جاب نہیں آیا تو والے انسان بندر سے پیدا ہوا ہے بندر بڑا ہو ہو کے پھر جو ہے اس کے بال اتر گئے انسان نے اس ان کے عجیب غریب نظریات انہیں پیش کرنا پڑا لیکن جو لوگ اللہ کی وحدانیت کو مانتے ہیں اللہ کے واجب الوجود ہونے کی ساخذے کو مانتے ہیں انہیں ایسی خرافات کا معتقد ہونے کی کوئی ضرورت نہیں اس لئے تمام عدیٰ نے آسمانی کتابوں میں اور قرآن پاپ میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ایک ایسی ذات پر ایمان رہنے کو ہمیں واجب قرار دیا گیا خصوصاً سر اخلاص کے اندر یہی فرمایا کہ اللہ آحت ہے یہ اقتصاد ذات ہے وہ کسی کا باپ بھی نہیں ہے کسی کا بیٹا نہیں ہے اس کا کوئی ہمسر اور برابری نہیں ہے تو برابری اسی میں وہ اپنی ذات میں واجب الوجود ہے اس با کے ہر شے کو ایک وہ کسی سے پیدا ہوا ہے لیکن وہ واحد جاتے وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا ہے وہ اپنی وجود میں اپنی بقا میں کسی کا بھی محتاج نہیں ہے باقی پوری کائنات اس کا محتاج ہے تو اس عزے کو بحث کرنے کے لیے یہ واجع الوجود بھی اللہ تعالیٰ کے صفات میں سے ایک ہے اسی سلسلے میں سوال ہوا سوال نمبر نو اللہ کے واجع الوجود ہونے کا کیا مطلب ہے تو جواب جو ہے واجب یعنی ضروری یا لازمی وجود موجود ہونا یعنی ایسی پاک ذات جس کا ہونا بھی خود لازم اور ضروری ہے اس کو کسی نے وجود نہیں باشا ہے بلکہ اس نے پوری کائنات کو وجود باشا ہے یہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا کہ جسے سرمدی بھی کہا جاتا ہے پھر اللہ کی ایک صفت القیوم بھی ہے جیسے کہ آت میں ہے وہ الحی تو قیوم کا معنی کیا ہے یعنی پوری کائنات کی بقا اور وجود اللہ پر موقوف ہے ہاں یعنی پوری کائنات کے بقا اور وجود اللہ پر موقوف ہے لیکن اللہ اپنی بقا وجود میں کسی کا پر موقف نہیں ہے اس معنی میں ہے اور آگے فرماتے ہیں سوال ہاں یعنی کہ کی کیا اللہ کے کی ذات کسی کا محتاج ہے سوال نمبر دس کیا اللہ کی ذات کسی کا محتاج ہے جواب ہرگز نہیں چونکہ اللہ کی ذات ایسی بے محتاج ذات ہے یعنی اس بات پر انتقال رکھنا لازم ہے زینگرہ میں کہ کیا اللہ کی ذات کسی کا محتاج ہے جس طرح ہم ہر شے میں محتاج ہیں تو جواب یہ ہے کہ ہرگز نہیں چونکہ اللہ کی ذات ایسی بے محتاج ذات ہے کہ وہ کسی بھی چیز, چیز کا کسی بھی لحاظ سے اور کسی بھی زمانے میں محتاج محتاج تھی نہ محتاج ہے اور نہ محتاج ہوگی یا نا اللہ تعالیٰ کی ذات نہ کسی بھی زمانے میں کس چیز کا محتاج تھی نہ محتاج ہے نہ محتاج ہوگی لیکن کائنات کی ہر چیز اس ذات پاک کی طرف ہمیشہ اور ہر لحاظ سے محتاج ہے اور محتاج رہے گا یہ اس پاک ذات کی اس لیے اس پاک ذات نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ان تم الفرا اللّہ اللہ علامی تمام معلومات سے مغاطف حکرمتیں تم سب اللہ کا محتاج ہیں اور اللہ تم سب سے بے نیاز ہیں آگے سوال نمبر گیارہ جو ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی صفات ثبوتیہ ہیں اللہ کو رب ہونے کے لحاظ سے کچھ صفات سے متصف ہونا ضروری ہے اس کے بغیر وہ رب اور اللہ نہیں ہو سکتا ہے ان میں کہا تھا واجب الوجود ہونا علی الصمی ان یہ صفات اسی طرح اللہ کو رب ہونے کے لحاظ سے کچھ صفات سے پاک ہونا بھی ضروری ہے ہاں جی وہ صفات سوال نمبر گیارہ اللہ کی صفات سلویہ سے کیا مرات ہے یہ سوال نمبر گیارہ ہے اس کے جواب سلبیاہ یہ العقائد کی کتابوں میں یہ اصطلاح موجود ہے صفات سلویہ تو شلبیاہ سے کیا مرات ہے جواب سلبیا سلب سے ہے سین ہاں جی اور سلب کے معنی کیا ہے نافی کے معنی میں ہیں صفات سلبیا مطلب کیا ہوا یعنی ایسی صفات جو کہ اللہ پاک میں نہیں ہونا چاہیے اللہ کو اللہ ہونے کے لحاظ سے وہ صفات اس میں نہیں ہونی چاہیے مثلا جس کی ہر چیز میں ایک مثال جس میں ایک شاہ کو استاد ہونے کے لیے اس میں کچھ صفات نہیں ہونی چاہیے میں استاد کو بات اخلاق نہیں ہونی چاہیے استاد کو مہربان ہونے چاہیے اس طرح ایک ڈاکٹر کو بھی چاہ? ڈاکٹر ہونے کے لیے ایک اچھا ڈاکٹر ہونے کے لیے اس کے پاس صحیح ڈاکٹری علم علوم علوم ہونا چاہیے ڈاکٹر کو مہربان ہونے چاہیے مریض کے ساتھ ہاں بت اخلاق نہیں ہونے چاہیے اس طرح ہم بولتے ہیں نا تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کو اللہ ہونے کے لحاظ سے اس میں جو ہے کچھ صفات نہیں ہونی چاہیے تو ان سفات کو یعنی ایسی صفات جو کہ اللہ پاک میں نہیں ہونا چاہیے ہاں جی اور اللہ کی ذات ایسی صفات سے بالکل پاک اور منظع ہے ان کو صفات سلویہ کہتے ہیں جیسے کہ اللہ کے لیے جسم جسم ہونا جسم و رنگ مرکب ہونا محتاج ہونا اور ہر وہ صفحت جو ذات پاک کی شان کے خلاف ہو اور نقص و ایک لازم آتا ہو ان تمام صفات سے اللہ کی ذات پاک و منظہ ہے اس لیے ان صفات کو صفات شربیہ کہا جاتا ہے ہاں یعنی مرکب ہونا رنگ رنگ ہونا محتاج ہونا ہاں یعنی یہ جسم رکھنا یہ سب کے سب جو اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہو اور نقص لازم آتا ہے تو اللہ ان تمام صفات سے ہاں جی؟ تو ان تمام صفات اللہ کی ذات پاک اور مناظر ہے اس لیے ان صفات کو صفات صلبیہ کہا جاتا ہے کیونکہ اب تفصیل فرما کیونکہ جسم جو ہے کیا ہے اگر وہ جسم اعضاء کا مرکب ہوتا ہے ہم کہتے ہیں اللہ کے جسم نہیں ہے کیوں کیونکہ جسم اعضاء کا مرکب ہوتا ہے جب اعضاء جو ہیں ہمیشہ جسم کا محتاج جبکہ کہ اعضاء کیا ہوتا ہے ہمیشہ جسم کا محتاج ہوتا ہے مرکب ہے تو جسم کا محتاج ہونا اور اللہ کے ذات محتاج سے پاک ہے اس طرح صافت اللہ کی ذات صافت سے پاک صافت کاف سے کثافہ دینی زخامت موٹائی ہے جی اس سے بھی پاک ہے کیونکہ کثافہ دینی زخامت بھی جسم کے حواص میں سے ہے جسم کے ہواس میں سے اور اللہ جسم سے پاک ہے تو موٹائی ہونا پتلا ہونا باریک ہونا ان تمام صفاتیں جو کسی جسم کی صفات ہیں اس سے بھی اللہ پاک ہے رنگ بھی رنگ بھی اللہ رنگ سے بھی پاک ہے اللہ کے رنگ کسی رنگ کو قائل نہیں ہو سکتا کیوں لے رنگ کسی جسم پر کر اپنی وجود کو ظاہر کرتے ہیں کہ رنگ بھی اپنے وجود کو ظاہر کرنے کے لیے کسی جسم کا محتاج ہوتا ہے ہیں رنگ کو یا آپ کاغذ پہ رنگ دیکھیں گے یا دیوار پہ دیکھیں گے یا دروازے پہ دیکھیں گے یا کپڑے پہ رہیں گے اور کسی چیز پر لگے بغیر کسی جسم پر رنگ اپنی وجود کو ظاہر نہیں کر سکتے پر اگر اللہ رنگ رکھتا ہونا تو اللہ محتاج ہونا لازم آتا ہے اس لیے یہاں فرمایا رنگ بھی اپنی وجود کو ظاہر کرنے کے لیے کسی جسم کا محتاج ہوتا ہے اسی طرح مرکب بھی اللہ مرکب نے کیوں لے کہ مرکب بھی اعضاء کا محتاج ہوتا ہے اور ہم نے پہلے کہا اللہ ہر قسم کے احتیاط سے پاک اور منازع ہے لہٰذا اللہ پاک اللہ پاک ان جیسے ان جیسے ہر قسم کے احتیاجات سے پاک اور منازع ہے کیونکہ محتاج من ہونا اللہ کی ذات کے لیے نقص اور ایب ہے ہاں جی جس طرح ہمارے لیے بھی ایب ہے تو اللہ تعالی کی ذات کے لیے کے اعلیٰ نقص اور عیب ہے اللہ کی ذات جو ہیں اس اس لیے اللہ تعالی کی ذات ہر قسم کے نقائص اور عیوب سے پاک اور منازع ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ہر قسم کی سے پاک اور منظہ ہے اللہ کو اللہ ہونے کے لیے ایک ذات واجب وجود ہونے کے لیے ہر قسم کے نقص اور ایف سے کمزوریوں سے پاک اور مناظہ ہونا ضروری ہے اس لیے ان صفات کو رنگ رہنا جسم رہنا موٹائی ہونا بدلہ ہونا ہاں جی اور اس کے تمام مرکب ہونا یہ سب جو ہے نقص اور ایب صفات ہیں جو جسم کی خصوصیات میں سے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے قرآن با میں خود فرمایا ہے شم اس لے شن واہ و اللہ کی ذات کسی چیز کے مثل اور شویع نہیں ہے اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے لہذا ہمارا عقدہ ہے اللہ تعالیٰ کے میں کسی بھی قسم کی ایسی صفات جو نقص اور عیب کا سبب بنتا ہو موجب بنتا ہو ان تمام نقائص سے اللہ کی ذات پاک ہے اسی کو جو ہے قدس بولتے ہیں قدوس اللہ کے اسماع میں سیکھ ہے ہاں وہ یہی کہ وہ ذات جو بے عیب ہے ہر قسم کے نقص سے پاک اور منجہ ذات کو قدوس بولتے ہیں پاک اور منجہ کس چیز سے ہر قسم کے نقص اور عیب سے تو آج کے درس جو ہے یہیں پر اتفاق کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ یہ درس آگے چلتا رہے گا اللہ آپ سب کے توفیقات میں اضا <سؤال> <سؤال> عرمائے